أَمِنَ الرَّقِيِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الوَهِي أو قائداً أو قائماً فلما كشفنا عنه زره مر كأن لم يدعنا كذلك زين للمسرفين ما كان يعمدون صدق الله مولانا العزيز ہر قسم دی ہمد و تنا تعریف تنجیب تقدیس مالک الملک رب العزت وحتب العشرف ملائق ہے کہ جو ہر شخص دی ہر آواز اور پکاروں ہر جگہ سے اور ہر وقت سنتا ہے ان پکارن واسطے نہ کسی خاص وقت بھی ضرورت ہے نہ کسی خاص مقام اور جگہ بھی قید ہے نہ مال و دولت کی کسی حد بھی کوئی شرط ہے بلکہ کوئی شخص بھی کسی بھی جگہ کے کسی بھی وقت انہوں پکا او او ہے کہ وہ آواز سنتا ہے جلد شام ہوق یہ ہے کہ انسان ہر وقت ہر کڑی ہر لمحے ہر جگہ تھے اپنا تعلق اس ذات نل قائم رکھے اگر کوئی شخص انہوں یاد رکھتا ہے تو اللہ اس بندے نو یاد رکھتا ہے پرانے مجید اندر ارشاد فرمایا فض اچھ گرک تھی مینو یاد کرو میں تنوع یاد رکھا تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کردی ہوا فرمایا کہ جیڑا شخص اپنے گھر آرام بیٹھا ہوا اپنے اللہ یاد رکھد ہے اللہ سفر دیا تکلیفاں اندر انہوں یاد رکھتا جہا شخص پیس بھر کے کھانا کھا کے اپنی بخ اور پیاس کو مٹا کے اللہ یاد رکھتا ہے اللہ انہوں بک اور پیاس اندر یاد رکھتا ہے جڑا شخص اپنی صحت اور تندرستی اندر اللہ یاد رکھتا ہے اللہ بیماری اور مرد اندر انہوں یاد رکھتا ہے جڑا شخص اپنی طاقت اور کت کے زمانے اندر اللہ یاد رکھتا ہے اللہ ان او بڑھاپے اور وہی او کمزوری دے وقت یاد رکھنا ہے جڑا شخص اللہ اس دنیا دی زندگی اندر یاد رکھتا ہے اللہ ان آخرت دی زندگی اندر یاد رکھے از گرو نی از گرو تھی یاد رکھو میں تنوع یاد رکھا ہوں ایک حدیث کے الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ اللہ ن اپنا تعلق قائم رکھے تو ہو اما کا پر مایا بھی آدمی چلا جائے اللہ انہوں اپنے سامنے ہی نظر آئے گا کیونکہ اللہ سے کدی بھی غائب نہیں ہوں وہ شانت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت حاضر ہے موجود ہے قائم ہے تجد ہو کا فرمایا اپنے اللہ نل قائم جائے اللہ سامنے ہی نظر آ جائے گا اپنی طاقت اور اپنی قدرت دے لحاظ نل اپنی مہربانی لحاظ نل وہ تیرے سامنے ہی موجود ہوئے گا مگر بڑے افسوس نال پرانے مجید اندر اللہ لا شریف نے انسانوں کی کچھ عادتاں ایسا آدت بہن کہ جڑیا ساڈے اندر نہیں ہونیاں چاہیے اصا ایسیا عادتاں اپنا لیاں لیے جڑیا اللہ ان پسند نہیں اور گوارا مثال دے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ساری امتہ اور قوما کی ایک حالت ایک عادت بیان کردیا ہوا یا سور یاسی نندر فرمایا یا حسرتن آدم دی اولاد پہ سخت افسوس ہے حسرت ہے یا حسرتن الحبات بندیاں پہ بڑا سخت افسوس ہے کس بات سڈا <يَقْتَحْزِئُون> کوئی پیغمبر کوئی رسول کوئی نبی جس ویل ان کو آیا کہ انہوں نے مزاق اڑایا انہوں نے او ٹھا کیا ہنسے اج اگر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ سڈے سامنے موجود نہیں کیونکہ اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ دنیا اندر جنوں بھیج دے ایک خاص وقت تک جہاں انہوں معلوم ہے اور انہوں او مقرر کیتا ہوا ہے وہ دنیا اندر رہدا ہے اس بعد وہ او انہوں اپنے کو واپس بلا لیں یہ نظام پیغمبر انتی ساریاں چل رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ایک وقت آیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو واپس بلا لیا اور اون لمحات اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اکدس جو ای الفاظ نکل رہے سن ای الفاظ آپ دی زبان اکدس تجاری سن اللہم بر رفیق الاعداء اللہ دنیا کے دوستان کافی دیر رہ گیا ہے ہوں تے تیرے کول واپس آن تے دل کر تیرے واپس لوٹ جانتے جی جانے اور اللہ نے واپس بلا لیا اپنے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام دیتا میں ارد کر لگا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اج موجود نہیں لیکن غور کیتا جائے ور آپ دی سنت آپ دے طریقے آپ عمل آپ نمونے نو نڈ دینا آپ مذاق کرنا اور چرچا کرنا ہی آپ کی سنت دی تصدیق اور سنت دا مذاق اڑانا آپ دا ہی مذاق اڑانا ہے بلکہ آپ نے تو یہ لفظ اندر اس حقیقت نو بیان فرمایا فرمایا من احیا سنتی فقد احیانی جن نے میری سنت نظر ہوئے بلا بیٹھے ہوئے میری سنت متروپ ہو گئی من سنتی جن نے میری کہے مردہ سنت نو متروپ سنت نو ایسی سنت نڈ دتا گیا کیتا کیا دوبارہ احیاء ادا کیتا رواج دتا فقط احیانی یاانی اللہ کے نزدیک یہی درجہ ہے جس طرح انہیں میری زندگی کی حفاظت کی من احیاء سنتی فقد اہ یا احیانی جن میری سنت نظہ کیا انہیں میری زندگی کی حفاظت کی ومن احیانی یا نہیں جن میری زندگی کی حفاظت کی کانے یا پل جانا وہ کوئی معمولی شخص نہیں میں وہ وعدہ کرنا ان بشارت اور خوشخبری دینا کہ میں انہوں اپنے نال لے کے جنت اندر جا سی حدیث دا ذرا دوسرا رخ دیکھیے سنت نو زندہ نما آپ دی زندگی دی حفاظت کرا ہے کہ سنت نڈن والا سنت دی پرواہ نہ کرنے والا وہ کون ہوے گا اور کی او دا ٹھکانا کی ہوا سن لو, اندر بھی فرمایا فرمایا میری سنت نو چٹ دن والا میرے طریقے نو چھٹ دین والا کون ہے ملتی ہے وہ خدا کی لہن دوسری حدیث اندر فرمایا من صاحب فقد اعان الاسلام او قال جس شخص نے کسی بدتی کی دی عزت کی بدتی کون ہوں سنت نو چڈ کے تھی کوئی ہوا اپنا نواری. سنت کی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی ارشاد دے مقابلے اندر آپ دے کسی سیل دے مقابلے اندر آپ دے کسی استقرا دے مقابلے اندر یہ بات نشین کرنی چاہیے کہ حدیث ان قسم کی ہے ایک حدیث قولی ہے جب کوئی صحابی بیان کرتا ہے حضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو قضا و قضا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس خود اپنے بات سنی ابھی یہ حدیث کو یعنی حضور کا ارشاد بیان کردہ بیان, کر بیان کرنے والا آپ کا قول بیان کر رہا سنن والا جدو کوئی کچھ نصیب اس طرح بیان کر دے حدیث نو ازار تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس طرح, طرح دیکھیا کھانا اس کھان طرح دیکھیا نماز پڑھ دیا اس طرح دیکھیا یہ تلا اندر کیا جانا ہے حدیث حضور دا عمل بیان کر رہے صلی اللہ والا صلاح اور تیسری قسم ہے حدی استقرائی یا تقریری یہ مراد یہ ہے کہ کوئی بیان کرنے والا یہ بیان کرے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے یہ کام اس طرح کیا آپ دیکھ رہے سن کسی صحابی نے یہ بات بیان کی آپ سن رہے سن لیکن آپ نے انہوں دیکھ کے یا وہی بات سن کے انہوں منع نہیں کروایا یہ مطلب یہ ہے کہ حضور نے اس بات نو ناپسند نہیں کیتا کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ پیغمبر کے سامنے کوئی کم ہو ہوئے یا کوئی غلط بات ہو ہوئے پھر او او دے تو منع نہ کرے حجی سے استقرائی کیا جانا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات ہوئی یا کوئی کم کیتا گیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے تو روکیا نہیں وہ منع نہیں فرمایا فرمایا من وکر جڑا شخص کسی بدتی دی عزت کرتا ہے ہوں بدتی کون ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی تو کہنے والا کہہ دے کہ یہ حدیث ہے حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے وہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو دوسرے نمبر پہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طرح کیا ہے اور آپ نے وہ نہ کیتا ہو تیسرے نمبر سے یہ ہے کہ کوئی ایک بہتان لگا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احکام کیتا گیا مگر آپ نے منع نہیں کیتا ایسے شخص نے کیا جانا ہے بدتی یعنی انہیں سنت چھڑ دیتا ہے حدیث ادیس چھڑ دیتا ہے اور وہی او جگہ سے کچھ اور اپنا لے فرمایا من وقت صاحبہ بات جہ شخص نے کسی بدتی کی عزت کی تھی وہ دے پھل اندر بدتیدی محبت فیدہ ہو گئی بدتیدہ احترام اور دی عزت آگئی اللہ دی نگاہ اندر اکتی ہے اور کون ہے فرمایا فَقَدْ اَعَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ انہیں اوز طاقت دی مدد جد کی تھی اوز طاقت دا ساکھ دیتا جلی اسلام لو مٹانا چاہتا اسلام تے سنت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ تھی آپ کی ساری زندگی کا عملی نمونہ اسلام کی قرآن پیا اللہ نے حکم ہی یہ اتی ار رسول فقد اللہ قل تحبون اللہ سارے قرآن اندر تو سوا اور اللہ فرما دے نے کہ اگر تسی میرے نال محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے نقشے قدم پہ چلے آؤ سلح دیکھو آپ کھڑے کس طرح ہوں اس طرح ہی کھڑے ہونا آپ بیٹھتے کس طرح نے اس طرح آپ سوندے کس طرح نے اس طرح سونے کی کوشش کرنا آپ جاگتے کس طرح نے اس طرح ہی جاگنا کھانے کس طرح نے پیندے کس طرح نے پہنتے کس طرح نے لباس اتار کس طرح نے اگر تھی اللہ نل محبت کرنا چاہتے ہو اور تاریخ ہو گئے کہ اللہ تو محبت کرے تو پھر میرے نقشے قدم پہ چلے آؤ میری زندگی نو اپنا لو میرا نمونہ سامنے رکھ لو اور صحابہ نے واقع سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نو سامنے رکھا ہوا بعض ایسے امور بھی ہیں ایسے معاملات بھی ہیں جہے ذاتی پسند اور ناپسند پہ چڈ دیتے ہیں اسلام کیونکہ دین فطرت ہے یہ بھی اندر پسند اور ناپسند کی بات بھی موجود ہے لیکن وہ پہ کچھ شرائط ہیں مثال کے طور پہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پہ سفید لباس مو پسند کیتا ہے لیکن رنگ دار لباس پہننے تو منع نہیں کچھ شرائط دا کا چند ایسے رنگ ہیں جہاں عورتوں واسطے مخصوص نے ان علا رنگ دار کپڑا پہنن تو منع نہیں کیتا مگر ذاتی طور پہ آپ سفید لباس پسند اگر کوئی شخص سفید لباس پہن دے یہ ذہن بنا کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند تھی کہ انہوں ادر اور سواب ضرور مل جائے گا لیکن اگر کوئی شخص سفید لباس نہیں پہنتا کہ وہ اللہ دیہ مجرم اور گناگار نہیں گا کیونکہ یہ ذاتی پسند اور نا پسند کا مسئلہ ہے بات ذرا سمجھنے والی ہے. شریعت کی اس سلاح اندر اس بات نیا جانا ہے کہ اس کام کے اب مکلف ہاں کے مکلف نہیں یہ تو مراد بھی یہ ہے کہ یہ کام کر لیے اور سبا مل جائے گا نہ کریے تو گناہ نہیں ہوئے گا لیکن یہ کام اگر کرانگے تو اللہ کے نجات ہوئے گی نہ کرانگے گے گناہ گنا گا سزا ملے گی مکلف اور غیر مکلف کچھ ایسے امور ہیں کھانے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو گوشت اور وہر کدو کدو کہیں نہیں ہے یہ دونوں ملا کے پسانا پکانا اور کھانا حضور بڑا ہی پسند صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اگر اتنا یہ پکا کے کھانا ہے کہ آپ کو پسند تھی تو اللہ تعالیٰ وہ شوق کی وجہ سواب ضرور دے گا لیکن اگر کوئی نہیں کھانا تو وہ گناگار نہیں ہوتا مکلک ہونا اور غیر مکلک ہونا یعنی کسے کم واسطے سانو مجبور ہونا کہ یہ ضرور کرنا ہے اور کسے کم اندر ذاتی پسند اور ناپسند تے چڈ دینا معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تے یہ کوشش بھی کرتے سن کہ جس بات کا حکم نہیں بھی دتا گیا ذاتی پسند سے چھڑی گئی ہے وہ بھی اندر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند نہیں تبدیل دیں انہوں تو اچھا شوق سی کہ کوئی کم بھی ابھی ایسا نہ کریے جہاں اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند موجود نہ ہو میں ایک دو مثالاں ارد کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی بڑے مشہور صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی بڑھاپے کا وقت ہے رئی العمر ہے ایک دن سرخ رنگ کی کھل کی جتی پہنی ہوئی تے مسجد اندر تشریف لیا ہے چند نوجوانوں نے گھیر لیا اور کہن لگے بابا جی اے تو من اندر تو اے تو اندر رنگ کس طرح پسند آ گیا اے تے رنگ نو پسند ہے اے اس قسم دیا جتیاں نوجوان پہن پہنتے ہیں تصا ایس امر اندر اے رنگ پہننے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حسالہ اکی اندر آنسو آ گئے فرمایا تُن شاید یہ سمجھتے ہو گے کہ میں اپنے دل کی کسی خارش کو پورا کرنے واسطے اس قسم کی جتی پہنی ہے ملا ایسی کوئی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس رنگ کی جتی پہنیا دیکھا سی تو اس دن دی میری دعا یہ اللہ جدوں تک کم از کم ایک دفعہ اس رنگ دی میں جتی نہ پہن لوا میرے موت نہ میں بات پوری کی میرے اپنے دل کی کوئی خاص نہیں جڑی جی سمجھی بچی حالانکہ حضور نے کدو حکم کہ سرخ رنگ کی جی سردی کا سخت موسم ہے ہاتھ ٹھنڈی چل رہی ہے ایک سہافی نسے دیکھ آ رضی اللہ تعالیٰ ہو انہیں اپنے گلے دا یہ اوپر والا بٹن کھلا چلے ہوئے دوستان نے کیا سخت سردی ہے تیٹن بند کرو سردی نہ لگ جائے کہیں لگے اللہ کی قسم ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ بٹن کھلا دیکھا کہ اس بعد میں یہ بند کیتا ہی نہیں مزہ آیا نہ منع دا عمل کرن دا سنت المحبت دا اے یہ حالانکہ ہوں ذاتی پسند نا پسند بات ہے ساری کہتے حضور نے نہیں فرمایا کہ گلے دا اوپر والا بٹن کھلا چلے کر صلا اللہ علیہ وسلم مگر وہ دیکھتے رہتے سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیکی کر رہے ہیں آپ دی زندگی دا کس طرح گزر رہا ہے آپ دا اے وقت کس طرح بسر ہو رہا پھر کوشش کرتے سن کہ اسی طرح ہی زندگی ٹال لیا جائے اور مطابق ہی اپنے آپ بدل لیا جائے فرمایا پر مایا من بکارا جہاں شخص کسے کسی دی عزت کرتا ہے کسی دا ادب اور احترام کرتا ہے فقد أَعَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ اُنِ اسْلَامُ نُو مِتَانْ وَالِي طاقت دا ساتھ دیتا ہے زدتی آدمی اسلام نُو مِتَانَا چاہاں ہے کیونکہ اسلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا نام ہے عابد عملی نمونے نو اپنان دا نام اسلام ہے اللہ نے حکم یہ جتا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اللہ بھی فرما برداری کرنا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرما بداری کرنی یہ کوئی دو چیزیں نہیں کہ اللہ بھی اطاس اور اللہ کے رسول بھی اداس بلکہ یہ مخہوم یہ ہے کہ حکم اللہ کا مننا کیونکہ حکم سے صرف حوصلہ ہی حکم حکم صرف اللہ کا ہے اور حکم دین دا حق ہی ان پہنچتا ہے جڑا اپنا حکم منا سکے جڑا اپنا حکم جاری کر سکے نافذ کر سکے دوسرے نے تو حکم دن کا حق ہی نہیں پہنچتا جڑا حکم منیا نہ جائے جی حکم تے چلیا نہ جائے اور اے شان صرف اللہ دی ہے کہ اللہ اپنا حکم مناسب اللہ اپنا حکم جدوں چاہے جہے تے چاہے نافذ کر سکتا ہے وہ فراؤن کی زبان تو بھی یہ الفاظ کٹا سکتا ہے دریائے نیل اندر جسے گوتے کھا رہا ہے جنہیں ساری زندگی قوم کو چھوٹے کئی نے لیکن میں سب تعوی دریا اندر بہتے کھا رہے اس ویسے وہی زبان تو اللہ نے کی کٹایا لگا آمن تو کما آمنت ہی بنو اسرائیل میں بھی ایمان آیا جی بنو اسرائیل ایمان لے آئے ہوئے. موسا دا رب جہا ہے میں ایمان لیا حضرت جبریل علیہ اسلام نے ریت کی ایک مٹھی پری سے منہ چی کہ ہن تیرے ایمان کی ایس ریت جنی بھی قیمت نے ہن چل جدھر جا رہے موت سامنے نظر آ گئی ہے کہ ہوں آنا ہے آمن تو ما آمنت بہی بنو اسرائیل کہ میں بھی بنی اسرائیل پہ رب ربتے ایمان لے آیا ایمان ادو لیا جب وہ اے دعویٰ کرتا سا آنا رب کو ملح منوا لینا ہے وہ لیکن بدبختی اور بدنصیبی ہے انسان کی کہ ایسے وقت من جس ویلے کوئی فائدہ نہ پہنچے انہوں کوئی نفع نہ حاصل ہو قیامت کے دن بڑے بڑے جبابق بڑے بڑے ایسے ظالم اور سرکش جہے دنیا اندر گزرے ہونگے او بھی اس ویل من رہے ہونگے کہ اچھی تو کھا اور لوگوں نے دقیقت لیکن کوئی فائدہ نہیں پہنچے کوئی نفع نہیں حاصل ہوتی اس اس اللہ و اصر یہ مفہوم ہے کہ حکم اللہ کا منو کیونکہ حکم صرف اللہ ہی دین دا ہے حکم دین دا حق صرف اللہ ہی حاصل ہے وَعَطِعُ الرَّسُولِ یہ دے نے کہ اللہ دا حکم منن واسطے طریقہ پیغمبر کو سکھیا دے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دے پیجندہ مقصد یہ ہے کہ لوگاں نو آکے وہ طریقہ سکھا دے وہ رستہ دستے جس رستے تے چل کے اللہ دا حکم منن جا سکتا ہے جس طریقے نو اپنا کے اللہ دے حکم دی تانیل کی تی جا سکتا ہے مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَط جنہیں پیغمبر کا طریقہ اختیار کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ دا حکم منیا دے. پیغمبر دے چھوڑ کے پیغمبر دی سنت نو چڑھ کے اللہ دا حکم منگا تم سی شہر فرمایا جتھے کتنے اختلاف رائے ہو جائے کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے فیصلہ کھے دے کلو کروایا گے اپنا او جھگڑا اپنا او تنازع اللہ دی عدالت اندر لے آیا اور اللہ دی رسول دی عدالت اندر لے آیا اللہ دی عدالت کے لیے اے قرآن اللہ دی رسول دی عدالت کہڑی ہے اللہ دی پیغمبر دا فرمان آپ دی حدیث زندگی دا عمل تو بات یہ ہے کہ بندے رب ہر وقت اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے افسوس نے دیان دیان بیان جو ایک آدت یہ دسی حسرتن علی العباد آدم دی اولاد سخت افسوس ہے حسرت ہے کس بات من رسولن کہ یہاں کو جدوں کبھی کوئی رسول آیا جدو کوئی پیغام لے کے آیا جدو میں کوئی نبی یہاں کوجیا الا او نے وہ مزاق اڑایا وہٹھا کیا ہسے نو باللہ ثم نعوذ باللہ نکلے کفر کفر ناشت نبیوں کسی نے کہ دیوانہ اور مجنون کیا کہ اے دا دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایسا کہا گیا کہ اے مجنون ہے دیوانہ نوز اللہ اللہ نے فرمایا ما انتا بمعمت ربکا بمجنون اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا آپ اپنی رحمت ناظر فرمائی ہوئی ہے کہ جلے تے میری رحمت ہو جائے او دیوانہ اور مجنون نہیں ہو سکتا اے بخواب کر دینے تے کر دینے, دینے تُسھی دیوانے نہیں تُسھی مجنون مجنون نہیں نعمت ربك پھر پیغبر جس وہ اللہ کا کلام سنا دے تو بعد میں نے ان شاعر کہنا شروع کر دیا کہ اے شعر و شاعر ہی کرد ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا گیا کہ اے شاعر ہے سارا دن ساری رات کچھ کلام جوڑتا رہتا ہے اور سانو سنا ہے اللہ نے وہی نفی کردے فرمایا حبیب نے آپ تے شان سے شایا ہی نہیں قرآن دے مقابلے اندر شاعری سے کی مانے اور شاعری کی مقام رکھتی قرآن اللہ کا کلام ہے شیر و شاعری نہیں, تو غلط ہے. اندر ہو. میرے حبیب شائر نہیں. لیکن کسی شاعر کا کلام نہ قرآن کا مقابلہ کر سکیا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کا مقابلہ کر سکے اتنا بدی کلام ہے محمد رسول اللہ طرح موتی پروئے شاعر احتیعت رکھتے ہیں سلاح نے پوری ایک سورت اشو آرا کے نام نال اتار دیتی شاعر کا جلی اندر ذکر کیا اور نچوڑ دے طور پر فرمایا وشو آر شاسلیت کس قسم کی ہوں وشو الغابون شاعر پہ جاہر لوگ واہ واہ واہ واہ کرتے لگے نے کوئی اکلمند شاعر پی لگتا ان پیچھے لگے اور جاہل قسم دے لوگ ہوں مشاعرے سن والے مشاعرے اندر جان والے اکل تو خالی لوگ پیچھے ترے مند آدمی شاعر پیچھے نہیں لگتے الم ترا مرما کیا شاعر ہر اچھی اور بری مجلس اندر پہنچ جاتا ہے کتنے مرسی پیا کہندا ہے اور مدھیہ کلام کسی کی تاریف پیا کر مرم پہ پیا رونا روح تے تمیز ہی نہیں کہ میں کی کہہ ہوں اور کی کہنا تے مال و دولت کا لالچ کلام اور شیر کہنے مجبور کر رہا ہے اور کتنے صرف اے بات ہے کہ میرا کلام لوگ سن لیں کوئی شاعر شیر کہہ دے جنا چس پندرہ آدمی اپنا کلام سنا نہیں لوگ چین وہ کلام سنا لگتا ہے کہ کوئی مجمع مل جائے اور میں اپنی نظم سنا ترا ہوں کی کلو یہی مو فرمایا دیکھا نہیں تو شا ہر جگہ سے اچھی ہوئے, بری ہوئے, ہر مجلس اندر پہنچے لے اور آخر انتہا بیان کر دیتی ہے جنہوں انگریزی زبان اندر کلائمیکس کیا جاندہ ہے؟ کہ اُروج نچوڑ کٹ کے اللہ نے دس درما مالا یال شاعر دی اکثریت ایسی ہے کہ جو کچھ زبان تو کہیں کرتے نہیں ان کے پیر تذاب ہوں عمل کچھ ہوتا ہے کہ اور دیکھ لو, کسے بھی بڑے تو بڑے شاعر رکھ کے دیکھ لوگ نصیحت اورتوت کر دیں یا پال شاعر جو کچھ وہ کر دے نہیں دے. کہ وہ کرتے نہیں تھے منافق وہی تو ہوں کہ زبان سے کچھ اور ہوئے تے عمل کچھ ہونافک کیا جائے دوسرے الفاظ اندر اکثریت مبنی ہے اِلَّا ہاں چند ایسے قیامت تک آتے جڑے جہاں ایماندار ہونگے نیک عمل بھی کرتے رہے چو حضرت حسان ابن ثابت کی مثال سامنے رکھ لو رضی اللہ تعالی ایک سو بی سال عمر ہوئی ہے حضرت حسان ابن کی رضی اللہ سچ سال انہ شاعری اسلام لیا تو پہلے کی تو سچ سال اسلام لیا تو بعد کیتی ایک سو بی سال انہوں نے شعر و شاعری کیتی کسے دوست نے ایک دن پوچھیا حضرت تو آڑے کلام اندر تو اڑے شیرا اندر ہوں وہ او زور اور وہ او دمخم نہیں نظر آتا جڑا اسلام لیا تو پہلے ہوں تے فرمان لگے ادو سے جھوٹ بھی وچ ملا دا سی لوٹ سے نہیں نہ بولیا جا جن سے سچ ہی بولنا ہے حقیقت بھی انی کرنی مگر کافر اشار تلوار نال زیادہ تیز زخم لگا رہے سن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد واسطے تشریف لے جانے کے حضرت حسان ابن سابت آپ آب دے نال نا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے اے حسان ذرا شائرہ اندر شاعر تھوڑی دی تکلیف پہنچا کا مذمت بیان کر دے حضرت حسان ابن ثابت کافرا دی مزمت شیرا اندر بیان کر دے اور حضرت جبریل علیہ السلام نئے نویں الفاظ نوئیں نوئیں ترکیباں ذہن اندر القاع کر دے اللہ کے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ تاریخ اور آپ کی مدح حضرت حسان ابن ثابت نے جڑی کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ <عَيْنِن> اے اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ حسین آپ نالو زیادہ خوبصورت انسان کسی اک نے اج تک دیکھا ہی اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے آپ نالو زیادہ حسین و جمیل کوئی بندہ پیدا ہی نہیں کیتا وَأَحْتَنُ مِنْكَ <عَيْنِن> نالو خوبصورت بچہ کسی ماں نے جمیا ہی مبرا کل آئی بن آپ ہر نقش اور ایپ تو پاک پیدا کیتے گئے ہو اس طرح معلوم ہوں ہے کہ انکا قد خلکتا کما تشاؤ کہ چلے تو اللہ بنا چلا گیا حضرت اسی طرح, اس طرح حضرت رضی اللہ, تعالی عنہ اللہ, آمنوا وعملوا بارے اللہ نے فرمایا کہ شاعر تو ایماندار اور نیک عمل کرنے والے بھی ہوئے نہیں اور تو میں عرض کر رہا تھا نبیاں کا مزاق اڑایا مجنون اور دیوانہ کے پاگل کہہ کے شاعر کہہ کے کسے نے کوئی نام دے دا کسے نے کوئی نام دے دا اے دراصل انبیاء دی تصدیق اور انہاں دا مذاق نہیں اڑایا گیا انہوں نے والے دا مذاق اڑایا گیا اللہ دی کی تصحیق کیتی گئی ہے کہ تینوں یہ بندہ ملیا بنا انہوں نے ذہن اندر پتا نہیں کہ میں یار سی نبوت واسط اللہ کی شان یہ ہے کہ انہیں ایسے بندے نبوت واسطے چنے جہ مزدور پیشا غریب مال و دولت کے لحاظ نال بالکل کسی گنتی اور شمار اندر ہی نہیں سن آدھے جڑے انہیں وہ نبی بنائے یہ اللہ کی شان ہے کیونکہ نبوت ایسا انعام ہے جڑا واہ ہے اور واہ بھی او جڑا اللہ جن چاہے دے دے مقابلہ نہیں کیا کہ جڑا مقابلہ جت جائے لے بھی انعام ہے موسا علیہ اسلام نگ بھی تلاش اندر نکلیا آن ہو نبوت مل گئی وہ اگ لب دے پھر پھرتے نے ادھرو او آواز آ گئی اِننی ان اللہ موسیٰ تو اگدی تلاش اندر نکلے ہوئے ہیں اخلا نہ علیک جتی اتار دے انکا بالواد المقدس توہ تو بڑی پاک وادی اندر آگئے ہیں انکا بالواد المقدس تو وا وانخترتو کا فستم لما یوحا تو اگ ابدا پھر نائے میں نبوت اور رسالت دین واسے انتظار کر رہے ہیں تے کی کی الزام لگے ان کی ماں نی بات ہے جیڑی نہیں کئی کہ جس ویلے ماں سے بہتان تراشی اور الزام تراشی دی حد ہو گئی ان حکم انکم دتا مریم تھی بولنا ابھی خود تیرا دفاع کرے ترف ابھی جب دیا گے تپ کا روزہ رکھنا تھی بولنا فلن اکل مل سیا تھی کسی انسان نل کلام کرنی جس ویل حد ہو گئی ماں سے الزام اور بہتان لگن کی جواب کہ تے میرے حسب و کئی قسم دیاں بنا رہے نو زبلا سم نو زبلا کوئی مینو حرام زیادہ میں اللہ دا بندہ جے آتا نبی میں کتاب لے کے تو اڈا نبی بن کے آ رہا جی یہ اللہ کی شان ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا آپ کا زمانہ اور آپ بھی نبوت کا دور آیا بڑی تکلیف پہنچی کافروں نے کہ ہیں ان نے باپ نے دیکھا ہی نہیں آپ والد آپ کی پیدائش تو تقریباً اسی یا چوراسی دن پہلے ہی فوت ہو گئی باپ نے دیکھے ہی نہیں ماں تھوڑی دی عمر اندر فوت ہو گئی دھ حلیمہ کا پیتا کدی سویبا کا پیتا رضی اللہ آنم. ماں بھی سات چھ گئی دادے نے اپنی گود اندر لے لیا وہ بھی زیادہ دیر نہ چہر سکیا موت آ گئی چلا گیا چاچے نے پا لیا جس شخص کی زندگی اور جا سارا وقت اس طرح گزریا نبی کس طرح بن سکے انہوں تکلیفیں تکلیف یہ پہنچ گئی <coughs> نبی کسی چوتھری آدمی نو بننا چاہیے کسے مالدار شخص نو بننا چاہیے اور چوی سارے مکے چو چنا چن ابو جال لبا. او نام لوگا نے لیا جہ لگے کہ مکے چو کسی نے نبی بننا ہوں تھی ابو جال نو نبی بننا چاہیے بڑا چوہدری آدمی ہے بڑا مالدار آدمی ہے بڑی گل بات کر تے جے طائف جو بندا کوئی نبی تھے اوتھے عبد الیلیل نامی ایسے قسم دا ایک قبیس موجود سی او دا نام لے دیتا اللہ دی غیرت جو آئی فرمایا ہم یقتموں رحمت ربک اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ ان نبوت اور رسالت جیڑی ہے اے میرا ایک انعام ہے میری ایک رحمت ہے انہاں نو ذرا پوچھو ہاں کہ میرے رب دی رحمت تص تقسیم کر دقیم کردہ جنو چان بہ دقمت تھپڑ ماریا چہرے سے اور منہ مایا نہ بئی نہم انہوں شرم نہیں آدھی روٹی اسی دئیے کھان پانی اے پیاس بجھان اینے آجز اور اینے فقیر تے جس ویلے نبوت تقسیم کرنے کا روٹی, روٹی نہ دئیے بکے مر جان پانی نہ دئیے زمین نو حکم دے دے یہ. کہ تو پانی نو انتہائی گہرائی اندر لے جا تھلے لے جا پانی نو. دے دے تھے دے دے لے جا یہاں کا کوئی وا چھوٹا ہے جہاں پانی باہر کٹ کے لیا روٹی ساڈی دیتی کھان پانی سڈا دتا پی نبوتا یہ تقسیم کر بڑے بےغیرت نے بڑے بےحیا اور بے شرم نے یہ ورسہ چل رہا ہے چودھریوں والا مالدار والا لیکن نہ وہ رہے نہ کسے چودھری نے رہنا ہے جڑا اللہ دی مخلوق سے ظلم کر رہے جڑا اللہ دی مخلوق دے حقوق غصب کر رہے ایک وقت ہوں والا ہے اللہ دی عدالت اندر کھڑیا ہو کے ایک, ایک پائی کا حساب دینا پینا ہے کہ کتنے خرچ کیا کھی گردن مروڑ کے کتا خون نچوڑ کے ری عیاشی اور بدماشی اڈے چل دے رہے حساب سب دے پھر وقت دور نہیں اسی دور ہے دور نہیں موت دے رہے تھے اللہ تعالی دے کہ اسی ہر وقت اپنا تعلق قائم رکھیے صحیح بندہ وہ ہوئی ہے اپنے رب نال ہر وقت تعلق قائم رہے وہ رب نال میل جول پکا رہے مضبوط رہے کہ جڑا ضرورت دے دے والے دوڑ وہ جب او ضرورت پوری کر دے پھر توں کون تو میں کون وہ بدنسیب کوئی نہیں اللہ سان ایسی بدنسیبی تو محفوظ رکھے اور بچا لو دعوانا آخر ادا نہ رب اللہ میرے سامنے بیمار صحت دی دعا دیا کئی درخواستیں نے نماز تو بعد قرو سے دل نال دعا کرو اللہ جمی مسلمانوں میں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اور صحت کاملہ کاملا آجلا نل نوازے ایک دو درخواستیں ایسیاں بھی نے سارے ایک دوست کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی ہے اور بھی اس طرح دیا درخواستیں نے کہ مرحومی واسطے فوج شدگان واسطے بخشش کی دعا کیتی جائے اللہ فوج شدہ مسلمانوں کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرما گئے انہوں نے گناہ معاف کر کے دے درجات دراجات بلند کرے اپنی رحمت لائی ایک دو مسائل دوستوں نے پوچھے ایک تو یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اوہ دی قبر بنا دیتی جائے تو کیا کوئی شخص قبر اندر لیٹ کے دیکھ سکتا ہے یا نہیں یہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ قبر اندر لےٹ کے دیکھ لوے یا نہ دیکھیں کوئی پابندی نہیں اگر کوئی لےٹ کے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے لیکن موسا علیہ السلام والا واقعہ سامنے رکھے کہ کتنے ایسا نہ ہو کہ لیٹیاں اتھ ہی کم ہو جائیں موسا علیہ السلام بھی جا رہے سن تو کچھ فرشتے انسانی شکل اندر قبر بنا رہے سن پوچھیا کہ کھی قبر بنا رہے ہو بھائی انہوں نے کہا جی سان پتہ نہیں حکم اے ملے ہے کہ اج ایک نیک آدمی نے فوت ہونا ہے وہی قبر بنا کے ابھی بنا رہے ہیں. فرمان لگے میں بھی ثواب اندر حصہ لے سکنا کیا جی بسم اللہ آؤ نال مل کے قبر بنانی شروع کر دی جس ویسے تیار ہو گئی تو فرمان لگے یار ایک دن سارے سے بھی یہ ہونا ہے تو میں ذرا لےٹ کے دیکھ لوا کس طرح محسوس ہونا انہیں کہا جی دیکھ لو یہ ڈر قبر اندر لےٹتے تو حضرت ادرا ہی لا رہے اسلام لگے حضرت یہ تاریخ قبر بنی جے اللہ نے پیغام بھیجا ہے چلو اللہ کو چل کوئی منع نہیں لے کے دیکھنا لیکن ایسا نہ ہو جائے دوسری بات یہ پوچھیے اور یہ کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیتی جا چکی ہے عقل دے بھی خلاف ہے نقل دے بھی خلاف پوچھا کسی دوست نے اے ہے کہ کسی شخص کی دی بیوی فوت ہو جائے تو کیا وہ چار پائی ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں اللہ عقل کا جنازہ نکل گیا جا سب تو زیادہ محرم ہے کہہ دیا جی تیرا یہ تعلق نہیں رہا تعلق قائم ہو گیا گور کن قبر بنا دے اس بعد چار پائی تو جسم نکڑ کے نیچے اتار دے تو خامد نو ہاتھ نہیں لگا دیا جانا یہ جی سارے اولا مار جی اس قسم کے مسلے بےنکر انہوں دا دماغ صرف جتیاں صحیح ہو سکتا ہے جڑے اس قسم حالانکہ غیر محرم دور محرم نہیں وہ دا نہ دیکھے غیر دیکھتے رہے ہیں خامد نو پھڑ کے پیچھے لے جان تیرا کوئی تعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی سی دا نسا جنہوں نے اپنے ابا کی طرف ایک خطاب ملیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ. اللہ نے جنت دیا ساریا عورتوں نے تین سردار بنایا انہوں نے زیادہ باحیا انہ نالوں زیادہ با حفت با عصمت کوئی ہور ہو سکتا ہے حضرت علی نل معاہدہ یہ رضی اللہ عنہما میاں بیوی بی کا معاہدہ ہوا کہ سڈے چا پہلے فوت ہو گیا دوسرا ساتھی انو غسل گئے گا اللہ دی شان یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دی زندگی اندر فوت ہو گئی بلکہ بہت پہلے فوت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مثال باللہ ہون تو صرف چھ مہینے بعد حضرت فاطمہ دا انتقال ہوگی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی سال زندہ رہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت فاطمہ تو سابقی انتیس سال بعد تک زندہ رہتا یہ اللہ دی تقریم تھی ہے <سلام> عمر اللہ نے دیتی ہوئی تھی ہوئی گزار نہیں جس لئے حضرت فاطمہ دا انتقال ہویا رضی اللہ عنہ سے معاہدے کے مطابق حضرت علی نے خود اونا نو گسل دیتا یہ دے تو بڑا اور کوئی ثبوت چاہیے اوہ دے بے وکوفی اندر کوئی شک نہیں جڑا اے کب کہ کب, کب بیوی فوت ہو جائے پہ خامد انہوں وہی چار پائی ہاتھ نہیں لگا ستا وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا وہر اندر اتار نہیں سکتا وہ واپکو کون ہوگی ایک ایلان ہے کہ کل پولیو کے ٹیکوں کا